شیقون روزیم بسم اللہ رحمٰن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا عجیب لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دادی بولی الحمد یہ رمضان المبارک کے روزے کے مسائل بیان ہوتے ہوئے درمیان میں یہ آئے مبارکہ دعا کے آداب پر نازل ہوئی غلط مبارک و تعالیٰ نے پچھلے آئے مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم روزے روزہ تمہارے رہ جائیں ان کی گنتی پوری کرو اور اللہ مبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے اسے یاد کرنے اور اس سے دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک دیہاتی سیابی نے عرض کیا آ کرم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں ہمارا رب عالیٰ جو ہے اگر تو وہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں اگر ہم سے دور ہے تو پھر ہم زور سے اسے پکاریں یہ ہمیں شاپ فرما دیں رب تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے قریب ہے یا ہم سے بعید ہے تاکہ اسی طرح ہم اسے پکاریں رب تبارک و تعالی نے یہ اہم بارک نازر فرمائی جی اور دوسری اساہ مبارکہ روزے کے احکامات احکام بیان ہوتے ہوتے یہ دعا کا طریقہ اور ادب بتانا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنسبت نسبت دوسرے دنوں کے یہ جلدی قبول فرماتا ہے کیونکہ یہ حدیث ہی بھی ہے کل شام عشا فرمایا روزہ دار کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس لیے افطاری کے وقت جو ہے وہ خاص طور پر دعا مانگنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشا فرمایا واحدہ سالہ کا عبادی عنی فعنی قریب میں حبیب پیارے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے ہوں میرے بارے میں آ کے پوچھیں تو فعنی قریب آپ انہیں بتا دیں میں بہت ہی قریب ہوں یہ ذہن میں رہے یہ جو قرب رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ قرب جسمانی نہیں ہے یہ علم کا قرب ہے قدرت کا قرب ہے ہاں جی سماعت اور بصارت کا قرب ہے اللہ تبارک و تعالی جو سمیع و بصیر ہے اللہ تبارک و تعالی جو مالک ہے اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے اللہ تبارک و تعالی جو علیم بذات سدور ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے رب تبارک و تعالی جو ہے قریب یہ ہمارے بہت ہی قریب ہے رب تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نہورید میں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اب بندے کے بندے کی شاہ سے بڑھ کر تو کوئی قریب نہیں ہے رفت بارک میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے تو ربتبار کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عجیب داوت دا عیزا دان میں جب بھی کو مجھے بلانے والا مجھے بلاتا ہے جب بھی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے دعان میں میں اس کی قبول دعا کو فرمایا عجیب داوت دا میں اس وقت دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ دعا جو ہے نا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دعا ہے اونچی آواز میں مانگنے والی جس نماز کے بعد مانگتے ہیں ایک دعا وہ ہے جو آہستہ आवाज میں مانگی جائے میں رب تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہی دعا افضل افضل ہے وہ دعا جو آہستہ आवाज میں مانگی جائے اور حدیث شریفہ کریمہ علیہ السلام کا فرمان ہے میں اونچی دعا مانگنے والی 70 دعائیں میں کہ آہستہ مانگ والی ایک دعا جو ہے ان 70 سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں لیکن یہاں لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے اونچی आवाज میں دعا ہوگی تو قبول کریں گے رب تو قبول کرتے کرتا ہے لیکن لوگوں کو قبول ہوئی ہے دعا جو اونچی आवाज میں ہو کہیں اپ چل دیں یہ صوفی سا بیٹھے بیچارے ایک جگہ یہی پہ کوئی دعا کا کوئی محفل تھی کوئی ختم شریف کی تو یہ چلے گئے انہوں نے آہستہ دعا کر دی ایک ہمارے ہی نمازیں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہنے لگے جی ہمیں تو سنائی نہیں دیا بندہ پوچھے تجھ سے مانگ رہے تھے یا رب سے مانگ رہے تھے اگر تم سے مانگا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے تمہارے کام تک آواز آئے جب مانگ ہی رب سے رہے ہیں تو تمہارے ذمہ ہے کہ تم بس آمین کہتے رہو جب دیکھو کہ جناب وہ آمین کہتے رہو یہ چپ کر کے بیٹھے رہو ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ جو یہ مانگ رہے ہیں ہمیں بھی عطا فرما بس ہے تو یہ اصل میں ہمارے لوگوں کی طبیعتیں بن چکی ہیں ہم وہی چیز پسند کرتے ہیں ہر وہ چیز میں پسند ہے جو نعرہ مار کے دی جائے لی جائے مانگی جائے نعرے لگے جس میں اونچی آواز میں ہو تو دعا قبول ہے ورنہ نہیں اے؟ یہ عجیب سا خیال ہو گیا لوگوں میں بہرحال رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وایدا سالک عبادی عنی فإني میں جب بھی آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں فإني قریب میں تو بہت ہی قریب ہوں تمہارے عجيب دعوت الداع زادان جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ فل يستجيب ولي تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ یہ میری بات بھی قبول کریں۔ آہ, میں جو انہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ بھی مزید مزید مجھ ایمان بھی لائیں. لعلهم يرشدون تاکہ یہ ہدایت پر رہے ذہن میں رہسائی مبارکہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ دعا تمہاری قبول ہوتی ہے دعا تمہاری مزید مزید قبول, مزید قبول ہوتی ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی تو اس ضمن میں کریم آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے میں کہ میرے بندے کے لیے کبھی کچھ مانگتا ہے مجھ سے تو میں رب فرماتا ہے میں اپنی حکمت کے تحت دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بندے کے لیے چیز مناسب ہے یا نہیں کہیں یہ نہ ہو کہ میں اسے یہ چیز دے دوں اور بعد میں اس کا ایمان اس سے چھن جائے یہ ایمان ہی دے بیٹھے رب فرماتا ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کے پیش نظر میں پھر اس بندے کو وہ چیز نہیں دیتا وہ چیز ملے اسے اور ایمان ہی چلا جائے آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا نمازی تھے نہیں نمازی تھے مسجد میں پڑ رہتے تھے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے جیسے پیسے آئے تو وہ جناب نماز سے گئے عبادت سے گئے اللہ اللہ کرنے سے گئے پھر جناب وہ سال بعد عید پہ دکھائی دیتے ہیں والے دنی نظر آتے ہیں سے میں داخل ہوتے پیچھے نظر نہیں آتے وہ لوگ اور کتنے سارے لوگ وہ ہیں جن کو چار پیسے مل جائیں وہ دین ایمان سے بھی جاتے ہیں یا نہیں کتنے لوگ اب پیسے کے لالچ میں باہر چلے گئے جناب وہاں جا کے جناب آج رو رہے ہیں وہ ان کی اولادیں ان کے بس میں نہیں رہی ان کی اولادیں جو فون کر کے ایک دم سے پہلے اپنے ابے کو جیل دیتے ہیں یا نہیں ایسا تو یہ انتہائی خرابی والی بات ہے تو آکل شامی شام میں رب فرماتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی بندے کے لیے پیسے اس کو ملنے دولت ملنی بہتر ہے یہی چیز اس کے ایمان کے لیے بہتر ہے یہ کھاتا پیتا رہے یہی اس کے ایمان کے لیے بہتر ہے رب فرماتا ہے پھر میں اسے وہی عطا فرما دیتا ہوں جو وہ مانگ رہا ہو جی تو یہ ذہن میں رہے ہمیں بہت تبارک و تعالی حکیم بھی ہے رفت نے خود الرشا فرمایا حکمت اور دنائی والا تبارک و تعالی جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے میں وہی عطا فرماتا ہے تو اس لیے بندے کو وہی دعا مانگنی چاہیے کہ یہ کہ اللہ جل جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہی عطا فرما دے قبول کرنا جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو چیز بندے کے مشاہدے میں ہوتی ہے نا وہ آپ کے سامنے وہ کسی کے بھی سامنے رکھ کے کوئی اور بات سمجھائی جائے جو اس کے مشاہدے میں نہیں ہے تو جو غیر مشاہد چیز ہے نا وہ مشاہدے والی چیز کو دیکھ کر جلدی سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کہیں کسی افسر کے پاس اسے جا کر درخواست دیتے ہیں ہمارا یہ کام ہے ایک تو یہ کہ وہ وہی کھڑے ہو وہ کہتے چلو جی بھاگ جاؤ کوئی کام نہیں ہونا آپ کا تو آپ راستے میں دکھی ہوتے ہوئے آئیں گے ہے یا نہیں اچھا کوئی بندہ جائے اور لے کے جائے اپنا جناب درخواست لے کے جا کے اسے دے تو وہ درخواست لے کے اپنے پاس رکھ لے آپ کم از کم تو مطمئن ہو جائیں گے کہیں یار چلو درخواست تو جمع ہوئی نا ہماری کہیں وہ باقی بات کی بات ہے ملنا نہ ملنا یہی ملنا یہ کچھ اور ملنا یہ بات کی بات ہے درخواست تو ہماری قبول ہوئی نا اچھا درخواست جمع ہو گئی کی آدھے مطمئن ہو گئے آپ اب باقی رہا کام کہ وہ چیز آپ کے لیے ملنا نہ ملنا وہ بعد کی بات ہے آدھی آپ کی درخواست اتنا تو آپ کی درخواست جمع ہو گئی رب تبارک و تعالی کی جو بارگاہ ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر درخواستیں سب کی جمع ہو رہی ہیں درخواستیں سب کی جمع ہو رہی ہیں اور یہ اگلی بات ہے کہ وہ چیز بندے کے لیے بہتر ہے یا نہیں بندے کے لیے وہ چیز بہتر ہو ربت بارک بطالہ وہی عطا فرماتا ہے اور کس وقت بہتر ہو ربت بارک بطالہ اسی وقت عطا فرماتا ہے اگر وہ چیز بہتر نہ ہو یا اس وقت بہتر نہ ہو تو ربت بارک مطالعہ اس چیز کے علاوہ جو رو رو بہتر ہو وہی عطا فرماتا ہے یا جس وقت بہتر ہو اسے وہی عطا فرما دے دیں انہیں سمجھ آئے مسئلہ ہاں تو یہ بندہ کوئی نہ کہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہم کے کہتے ہیں بہاد الرحمٰ نے تو یہاں تک کہا ہے جو بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی وہ بندہ کافر ہے کیوں رب تبارک کو بتا کہ اس فرمان کا انکار کر رہا ہے رب کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں یہ کیوں ہے قبول نہیں ہوتی کہیں کہ سمجھ آیا تو اس لیے بندے کو یہ بھی چاہیے کہ جو موانے ہیں نا موانے جو دعا کی قبولیت کے موانے ہیں ان سے بھی بچے جیسے حرام روٹی کھا کے بندہ دعا مانگنے لگے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے آکلسام میں شاہ فرمایا کہ بعض اقدامات بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس طرح کر دے اس طرح تا فرما دے تم رب تبارک و تعالی ان کی دعا قبول نہیں فرماتا کیوں کہ ان کی جو دعا ہوتی ہے نا میں ان کا کھانا بھی حرام ہے ان کا پینا بھی حرام ہے ان کا لباس بھی حرام ہے تو فرمایا کہ تم کی دعا کیسے قبول ہو تو ایسے ثابت ہوا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو شرائط پوری کر کے ہو کہ نہیں جیسے کو بچہ ہے وہ مدرسے میں جاتا رہے لیکن وہاں جب جہاں سبق پڑھایا جاتا وہاں بیٹھے ہی نہ باقی سارے عالم بن وہ ویسے ہی رہ جائے اب کوئی بندہ اعتراض دے سکے گا ان کو استاد کو ہاں جی میرا بیٹا عالم نہیں بنا مدرسے تو آتا رہا ہے. انہوں نے کہا صرف مدرسے آنا شرط نہیں تھا مدرسے جہاں بچے پڑھ رہے تھے وہاں بیٹھنا بھی شرط تھا وہاں سبق یاد کرنا بھی شرط ہے یہ شرائط نہیں پائی گئی تو آپ کا بیٹا عالم نہیں بنا تو اسی طرح کر کے جو دعا مانگنے کی شرائط ہیں جو دعا مانگنے کے اداب ہیں اگر وہ بدہ پورے نہ کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی تو اس صورت میں دعا قبول نہ ہونا اس آیت کے منافی نہیں ہے یہ نقص اور قصور جو پایا جا رہا ہے وہ اس بندے مانگنے والے بندے میں پایا جا رہا ہے نہ کہ رفت بارک وطالع کے اس فرمان میں یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ رفت بارک وطالع نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے نہیں ایسی بات نہیں جیسے ظالم لوگ ہیں ظلم کرتے ہیں مخلوق خدا پر وہ دعا مانگی موسا علیہ السلام کو رب تعالی نے وہی فرمائی تھی رفتبار نے فرمایا کہ موسا ان ظالموں کو منع کر دو میرے نام نہ لیا کریں ہم اسے دعا نہ مانگا کریں میں جب یہ مرشے سے دعا مانگتے ہیں نا میرے ذکر کرتے ہیں رفتبار کو مطالعہ میں پھر ان پر لعنت بھیجتا ہوں ان پر لعنت بھیجتا ہوں وہ دعا مانگ رہے رب لعنت بھیج رہے ہیں ان پر وہ کہتا ہے یہ اللہ یہ دے دے رب لانت تجھ پر بھی بتائیں بھائی تو اس یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی دعا کی شرائط کو پورا کرے رب تبارک و نے جو شرائط رکھی ہیں ان کو پورا کرے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے ٹھیک جی اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور بہت ساری دعائیں بندوں کی ایسی ہیں جو رفت بارک و قبول فرما لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے دنیا میں نہیں سمجھا آیا مسئلہ دنیا میں قبول فرما لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے قیامت والا جب دینا ہوگا اس وقت بندہ مومن کو پہاڑوں جتنا اجر ملے گا پہاڑوں جتنا ثواب ملے گا تو وہ کہے گا مولا یہ تو میں نے نکیتی نہیں ہے رب تبارک کو بتانا فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم مانگا کرتا تھا وہ میں نے دعائیں تمہاری جمع کر رکھی تھی آج تمہیں اجر اور ثواب کے شو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ کہے گا یا اللہ کاشت میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج میں اس کا اجر ثباب پاتا تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے وہ کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں یہ جلد بازی نہ کرے دعا مانگ کر کریما کالے سے تو سامنے دعا کی عدم قبولیت کی جو علامت بیان فرمائیے نا جو اسباب بیان کیا ان میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا کالے سامنے کہ جو جلد باز بندہ ہوتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی دعا کر دعا کیے قبول نہیں ہو دعا کیے قبول اتنے بندے آتے ہیں بندہ کیا فرون پہ پوچھیں گے جناب وہ وظیفہ بتا دیں ایک بندہ دیں تو میری طبیعت گرم ہوگی کہنے لگا کہ جی وظیفہ آپ نے بتایا تھا آپ نے کہا تھا چالیس دن اکتالیس دن پڑھنا ہے وہ تو میں پڑھ چکا ہوں نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا میں نے کہا یار بتائیں بندے بیمار ہوتے ہیں شوگر والے بلڈ پریشر والے زندگی ساری دوائیاں کھاتے رہتے ہیں کبھی ڈاکٹر سے بدگمان ہوئے بتائیں بھائی کتنے عرصے سے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں لوگ سال ہر سال بیس بیس پچیس پچیس سال دوائیاں کھاتے رہتے ہیں کوئی جناب اس وقت میں نے کہا جلد بازی تمہیں نہیں بچتی تو یہ درخواست رب تبارک و بتانے کی بارگاہ میں نے کہا اچھا دیکھیں کوئی بندہ کسی کے پاس جائے اور جا کر کہے جی مثال کے طور پر جناب یہ اپنے انور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی بندہ آگے کہ جی مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے دے دیں تو یہ کہہ دیں اچھا دے دوں گا جی تمہیں دوسری بار پھر آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اچھا دوں گا ابھی جب ہوں گے تو دیں گے نا اچھا وہ یہاں سے نکلا پورے محلے میں لوگوں کو بتاتا گیا یار پیسے مانگے ہیں دے دیں پیسے مانگے ہیں دے دیں تو بتائیں یار جب ان تک اطلاع پہنچے گی یہ کبھی دیں گے اس کو پیسے تو یہ ذلیل جو رب کی شکایتیں بندوں کو کرتے پھرتے ہیں اچھا ان کو غصہ ان جیسے بندوں سے کریں گے نا جو ان کے دوست ہیں ان کے ہمر ہیں ان کے ہم منصب ہیں ان سے کریں گے تو ان کو غصہ کم آئے گا اگر وہی بات چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرے گا بندہ تو غصہ زیادہ آئے گا وہ کہے گا یار تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میری باتیں بتا رہا تو تو رب تبارک وہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے وہ تو اللہ اکبر ہے اس کی شکایتیں جو بندہ بندوں کو کرے بندے کس اوقات میں کس کھاتے میں بندے ان کو جا کہے کہ جی رب دیتے ہی نہیں ہے رب دیتے ہی نہیں ہے تو بتائیں اس کو کیسے ملے گا پھر اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ دعا مانگتا رہے اللہ اکبر میں نے ایک پڑھ رہا تھا ایک بزرگ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے وہ فرماتے ہیں بیس سال ہو گئے ذرا غور سے بھائی کہتے ہیں بیس سال ہو گئے میں دعا مانگ رہا ہوں تمہارے کو تعالیٰ سے کہتے وہ بھی نہیں رہا تھک میں بھی نہیں رہا کہ لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا کہ نہیں رہا تھک میں بھی نہیں رہا مانگے میں بھی جا رہا ہوں میں کہتا مولا آتا فرما اتا فرما جب چاہے گا آتا فرما دے گا یار کم از کم بندے کے اندر کچھ تو ہونا کچھ تو ہو بندے کے اندر کوئی تھوڑی سی تو تھوڑا سا حوصلہ تو ہو بندے میں تھوڑی سی ہمت تو بند ہے کوئی شفا نہیں ہوتی ڈاکٹر سے بدگمار نہیں ہوتے یار کسی اور ڈاکٹر سے دوائی کھا لیتے ہیں یا نہیں تو بھائی اگر تم دعا مانگ رہے ہو تمہیں فوری طور پر کوئی چیز جو چیز مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہی تو پھر ڈاکٹر تبدیل کرنے کی ضرورت نہ یہ رفتار کو تعالیٰ کے لیے تو بولنا ویسے ہی حرام ہے جیسے ہاں ڈاکٹر تبدیل کرتے نا تو ڈاکٹر تبیل یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کم از کم اپنا رویہ تبدیل کر لو مانگنے کا طریقہ ہی تبدیل کر لو بزرگوں کے پاس بندہ چلے جائے جو طریقہ بتا دیں جی مالک ہماری دعا کو سن لے کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ ہاں ربت بارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے یہ وعدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا لیکن بندہ جو ہے وہ اسباب اور شرائط بھی تو پوری کرے نا تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نماز پڑھو تم اور پورا لباس پہن کے نماز پڑھو وضو کر کے نماز پڑھو وہ بندہ بغیر وضو کے پڑھتا رہے نماز دعا کیسے نماز کیسے قبول ہوگی بھائی نماز اس سے قبول نہیں ہوگی جو بندہ جان بوجھ کے کپڑے پاس ہوں تو پھر بھی میری بات نماز پڑھ لے تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی شرائط کو پورا کرے بندہ شرائط پوری کر کے پھر بار گاہ لمے زل میں دعا مانگے اللہ تبارک و بتایا دعا کو قبول فرما لے گا تو صوفیہ فرما ہیں دعا کے قبولیت کے لیے بس ایک ہی شرط پر ہم بندہ صاف رکھے جو کچھ اندر جائے وہ بھی پاک ہو جو باہر آئے وہ بھی پاک ہو جو اندر جائے وہ بھی حلال ہو جو باہر آئے وہ بھی حلال ہو مگر نہ کوئی فائدہ ہی ہیں جس بندے کی کمائی آرام ہو اور تصبیح تصبیح جا رہا ہو وہ حضرت شاہ راح میں تصویر دل نہ پھرا تسبی تیری پھر رہی ہے زور زور سے تیرا دل نہیں پھر کہ آرام سے رک جائے تیرا دل نہیں پھرا کہ ٹھگیوں سے رک جائے تیرا دل نہیں پھرا کے رشوت خوری سے رک جائے تیرا دل نہیں پھیرا کہ لوگوں کا مال نہ حق دبا کر وہ کھانے سے رک جائے تو میں پھر تصویح پھیرنے کا کیا فائدہ ترہا انتھگیوں بھی وہ کر رہا ہے تو لوگوں سے مال بھی دبا رہا ہے کسی کے پلانٹ پر قبضہ کر لیا تو کسی کی کسی چیز پر قبضہ کر لیا کسی کی کسی چیز پر قبضہ کر لیا میں یہ کرتا پھیرتا ہے اور ساتھ دعا بھی مانگتا پھرتا ہے نا صوفیہ برماتے ہیں دو ایک چیز بس صدقے مقال اور رز حلال یہ دو چیزیں جس بندے کو میسر آ جائیں وہ جہاں بھی کھڑا کے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دو حضرت جو ہے نا سیدنا شیخ علی امام عبد القادر الجیلانی اللہ تعالیٰ نے ان کی پھپھو تھی ٹھیک ہے نا ان کی پھپھو تو بارش نہیں آ رہی بڑے عرصے سے لوگ دعا مانگ رہے ہیں وہ کھانے بنا بنا کے بانٹ رہے ہیں تو بڑے پریشان حال ہیں کہ کیا کریں ایک دن ان کے ذہن میں آئے کہ ان کے گھر چلتے ہیں انہیں جا کے کہتے ہیں دروازے پہ دستک دی تو اماں صاحبہ نے اندر سے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا اماں دعا کریں بارش آ جائے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ دیکھے جی کیسا ہے انہوں نے جا کے جھاڑو اٹھایا پورے سین میں پھیر دیا آپ کو پتہ ہے جب کچے سین ہوتے تھے نا تو وہاں یہ دو طریقے اختیار کیے جاتے تھے یا تو پہلے پانی کا ترونکا لگا دیتے تھے پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے تھے بعد میں جھاڑو لگاتے تھے اور یا پھر پہلے جھاڑو لگا دیتے تھے بعد میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا مائی صاحب نے جھاڑو لگا دیا جھاڑو لگانے کے بعد کہنے لگے یا اللہ جھاڑو لگا دیا ہے اب تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دے تم بس اتنے اتنا کہا یا اللہ جھاڑو لگا دیا ہے تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دے اسی وقت بندے باہر ہی کھڑے تھے بارش شروع ہو گئی بندہ پھر روٹی اپنی ایسے رکھے ریز کے حلال کھائے تو وہ ہے بھی تو پھر غوث پاک کی پھپور جی اے سب اللہ جن کے پاس حضر اور تعالیٰ نہ پلتے رہے جن کے ہاتھ کی روٹیاں کھاتے رہے وہ مائی کیسے با کمال ہو گئی اللہ اکبر رب تبارک جی دیکھیں اب پھر روزے کے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں شروع شروع کے اندر یہ جن میرے رات کے وقت بھی بندہ اپنی بیوی بی کے پاس نہیں جا سکتا تھا رات کے وقت بھی جیسے دن میں روزے کی حالت میں بیوی بی کے پاس جانا منع ہے اس طرح کر کے رات میں بھی جانا منع تھا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رات کے وقت افطاری کر لی یا مغرب کے وقت جی یا مغرب میں افطاری نہیں کی افطاری کا وقت ہونے کے بعد تو بندہ سو گیا ہے تو سمجھیں کہ روزہ شروع ہو گیا آگے روزہ آگے شروع ہو گیا آغال کی سیاحی تھے وہ سارا دن مزدوری کرتے رہے کام کرتے رہے وہ مغرب کے بعد گھر آئے تو آگے پوچھا گھر والی سے کہ کھانا وغیرہ لائیں تو وہ کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی وہ تھکے ہوئے تھے سارا دن کہ انہیں نیند آ گئی جب وہ کھانا تیار ہوا انہیں بیدار کیا گیا اٹھیں اور کھانا کھائیں تو وہ کہنے لگے وہ تو میں نے سونا نہیں تھا آکاری صاحب نے منع فرمایا اب تو میں سو گیا ہوں تو اب کیسے کھاؤں گا میں اب تو نہیں کھا سکتا پھر سے روزہ شروع ہو گیا رات کو پھر روزہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد اسے تک پھر روزہ شروع ہو گیا اب ہوا یہ کہ دوسرے دن انہیں غشی پڑ رہی ہے ہوگی، سارا دن کام کرتے ہو گئی رقت بارک وطال نے مبارکہ نازر فرما اچھا جس طرح رات کے وقت بیوی کے پاس جانا منع تھا حضرت مرد اللہ تعالیٰ نے ایک اور سے یہ رات کو چلے گئے جی بھول گئے کریما کرے شام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جا کے عرض کی اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہم تو بھول گئے تو ہم ایسا کام کر بیٹھے ہیں اب ہم کیا کریں رب رفتبار کو نے ارشا فرمائے محبوب پیارے تیرا یار عمر بھول گیا ہے تو میں کیا مت کے لیے تیرے سارے غلاموں کو اجازت دیتا ہوں رات کو جس وقت جی چاہے ان کا یہ کام کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی وہ دیکھو بزرگ بھی بھول گئے تھے میں نے کوئی نام کے پٹھے بزرگوں کے بھولنے سے امت کو نفع ملتا ہے کہ سمجھ آیا وہ جو آکر شام کے سیابی ہیں جو شام کے وقت بتائیں اگر آج بھی وہی نظام ہوتا کہ جناب عرشے سے پہلے پہلے کھا پی لیں ساری بھی ہو جائے افطاری بھی ہو جائے ایک ہی دم کٹھی تو بتائیں کیا بنتا پھر لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے آج جو تھوڑی دیر کے لیے روزہ ہوتا ہے لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا اچھا بلا سارے تندرست بندے بھی کسی کو گردے کا درد ہو رہا ہوتا ہے رمضان شریف کہ کوئی نہ پوچھ رہا جی میں تو پھر شوگر کم مریض ہوں چھوڑ دوں میں تو یہ دنیا ہی چھوڑ دے تیرے لیے سب حلال ہے کہ نہیں ہاں ایک اچھے پھلے لوگ ایسے جناب کسی کو کوئی درد شروع ہو گیا کسی کو کوئی مرد شروع ہو گیا میں صحیح بتا رہا ہوں یہاں پہ ایک فوجی تھا افسر تھا وہ یہاں آیا تو میں نے ایک دن نا جرمان شریف کا جمعہ تھا وہ میں نے بیان کیا روزے کے بارے میں میں نے کہا آ کر شام کا فرمانے سومو تشریف ہو تو میں کہ روزہ رکھو تم شفا ہو جاؤ گے یہ یادیشری بیان کیے باقی بھی سارے مسالے بیان کیے بیماروں کے لیے وہ بلا کہہ رہا ہوں وہ بندہ شوگر کا مریض تھا بے چل بھی نہیں سکتا تھا لکڑی کے ساتھ چل کے آتا تھا ہنسے کے ساتھ اس نے روزہ رکھنے شروع کر دیے وہ شوگر کے مریض والے نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو کچھ ہی دنوں کے اندر وہ بندہ تندرست ہو گیا کہتا ہے جی پہلے تو میں تھوڑی دیر نہ کھاتا تھا میں تو مرنے لگ جاتا تھا کہتا ہے آپ جب سے کہتے میں نے آپ کا بیان سنا میں تو بالکل ایسے سمجھ فٹ ہو گیا ہوں میں نے یار لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایک بندہ نا یہاں سے جانے لگا تو مجھے حج پہ جانے لگا تھا تو مجھے کہنے لگا جی میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں تو مریض ہوں شوگر کا تو میں کیا کروں گا میں تو دوائیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تو میں تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا جاتا وہ میں نے کہا یار وہاں جا کے نا تو نے پانی کو اور پینے نہیں ہے صرف زمزم ہی پینے کہا اچھا میں نے کہا ہاں اچھا جی وہ وہاں سے واپس آئے گولیاں تک چھوٹ چکی تھی اس کی جو گولیاں کھا رہا تھا نا دوائی کھا رہا تھا وہ چھوٹ چکی تھی اس کی نہیں کھاتا تھا گولیاں اس نے مجھے خود آ کے بتایا سوفید ڈاٹی تھی اس کی حاجی صاحب بڑا بزرگ بندہ تھا وہ آگے مجھے کہنے لگا جی دوائیاں ساری چھوٹ گئی ٹھیک ہے مسئلہ بیان کر دوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم جو ہے نا اس میں پانی ملا دی جائے تو ملاوٹ ہو جاتی ہے نہ ایسی بات نہیں ہے یہ زمزم وحد پانی ہے جس میں اللہ تبارک کو نے یہ شان رکھی ویسے آپ گجروں سے پوچھ لیں نا بھائی دس من پانی ہو تو اس میں ایک کترہ دودھ ڈال دیں سارا دودھ بن جائے گا وہ کہیں گے میں تو لسی بنتی دودھ کیسے بنے گا ربتبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے یہ زمزم شریف کے اندر اس کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں دس منٹ پانی میں سارے کا سارا زم دم ہو جاتا سارا زم دم ہو جاتا کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں یہ ذہم رہے مسئلہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اسلامک شہد والوں سے آپ پوری کینی لے آئیں پانچ ہزار روپے کی یہ کینی دیتے ہیں پانچ لیٹر کی ہاں پانچ ہزار روپے کی ایک یعنی کہ پانچ لیٹر یعنی ایک ہزار روپے کا ایک لیٹر ہیں اور قربان نہ جائیں رب تبارک و تعالی کی हैं? اور اس کی جواد ہونے پر آپ مست نبی چلے جائیں مکہ مکرمہ میں چلے جائیں رات دن آپ کو ملے ہی زمزم شیف ہیں اور جس کی طبیعت ٹھنڈی ٹھنڈ پسند کرتی ہے اس کے لیے ٹھنڈا بھی وہیں پڑا ہے جس کی طبیعت گرم پسند کرتی ہے گرم بھی وہیں پڑا ہوا ہے اللہ لے جائے یار آسانی پیدا کرے اس کرونا نے آ کے بڑے حالات خراب کیے ہیں یہودیت اور نصرانیت کی جہاں بھی اتباع کی جائے گی نا تباہی تو آئے گی بھائی بربادی تو آئے گی اب جن جی دوستوں نے کرونے کی دوائی لگوائی تھی نا پرسوں والے دن اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ان پر نا پٹھوں کے کمزوری کا حملہ ہونے کا خطرہ ہے میں نے خطرہ نہیں یہ یقین ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت امام راضی رحمہ اللہ نا امام راضی رحمہ اللہ آپ بیمار ہوئے تو ایک یہودی کو طبیعت دکھائی گئی یہودی طبیب کو حکیم کو بلایا گیا اس زلیل نے آ کے آپ کو ایسی دوائی دیا دی طبیعت بگڑ گئی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اسے بلایا گیا یہ کیا کیا ہے اس نے کہا میں نے دوائی کے اندر زہر ملا کے دیا مجھے کیوں ایسا تو نے کیوں کیا میں نے کون سی تمہیں تکلیف دی ہے ایسا کیوں کیا امام میں رس اللہ کو وہ کہنے لگا تم یہ بتاؤ صحیح صحیح مسلمانوں کے ہاتھ سے اتنا بڑا عالم ضائع کر دوں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی والی کیا بات ہو مسلمانوں کے ہاتھ سے اتنا بڑا عالم چلا جائے میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی والی کیا بات ہوگی تو بتائیں بھائی ہیں کافر ڈاکٹر ہو مسلمانوں اس کے ہاتھیں چڑھ جائیں تو کہاں رعایت دے گا وہ کبھی بھی رعایت نہیں دے گا تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ذرا اتنے بھی بھولا نہ بنے ہیں کہ جو مرضی ہے اسے ہاتھ لگا کے چلا جائے اور یہاں کہتے پھرتے ہیں جی وہ امریکہ والی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے لیکن سعودیہ والے کہتے ہیں کہ امریکہ والی دوائی لگا کے آئے ہے یہاں ہمارے پاکستانی چائنا والی لگا رہے ہیں جو کتے روز کر کے خاندان نہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ہمارے موسم ہیں میں نے کہا جی نے کتے پہ احسان نہیں کہتا جی پہ کیا احسان کرے گا کتے کو بھون کے کھا گئے چوہے بھونگ کے کھاتے ہیں کتے کھاتے ہیں نوزہ لگی یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ممکن ہے سننے والی بات ہی نہ ہو لیکن چونکہ سنانا ضروری ہے ٹھیک ہے نا کسی بندے کی طبیعت دائیں بائیں ہونے لگے یہ بات آپ سنیں ذرا غور کے ساتھ یہ سی پیک نہیں بنا رہے تھے ہاں تو है? سی پیک بناتے وہ ٹھیکہ تھا چینی ڈاکٹروں کے چینیوں کے پاس چینی انجینئر تھے مہندس تھے ان کے پاس یہ ٹھیکہ تھا اس کا جس علاقے میں وہ کام کر رہے تھے اس علاقے کا ایس ایچ او ہے وہ تلق والا ہے وہ کتابیں میری منگوا کے پڑھتا رہتا ہے بڑا یعنی کہ دینی ذہن کا بندہ ہے وہ ناموشر سلط کی بڑی باتیں کرتا ہے وہ اکثر مجھے فون پہ نہ رابطے میں رہتا ہے اس بندے نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر چینی جو ہے نا وہ کام کرتے رہے ہیں سی پیک کے سلسلے میں تو اس نے کہا کہ یہاں پہ نوز ملزال مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے نکاح جوڑ لیے چینیوں نے نکا کرو لوگ کافی عرصے تک وہاں رہے کہتے ہیں ان کے بچے پیدا ہوئے نا تو ان بچوں کی آنکھیں نہ کھلیں ان بچوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو کہتے ہیں ان بچوں کو لے کر گئے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دکھایا انہوں نے کہا یہ بچہ جو ہے نا جس بندے کا یہ بچہ ہے نا کہتے ہیں وہ بندہ کتا, کتا کھاتا ہے وہ کتے کے گوشت کھاتا ہے کہتے ہیں اس لیے یہ باقی سارے جانور جتنے پیدا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سوائے کتے کے بچے کے کتے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ٹھیک ہے آنکھیں ان کی بند رہتی ہیں کافی دیر بعد جا کے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہا کہ ان کا حال وہی ہوا ہے کہ ان کے جو ہیں نا وہ کتے کا گوشت کھاتے تھے تو انہوں نے کہا وہ کتے وہ آپ ہی کتے ہیں انہوں نے کتے کا گوشت کھایا تو ظاہر بات ہے اس کا اثر تو آنا ہی آنا ہے کہ نہیں آنا اثر تو اس لیے خدا کے لیے بندہ جو ہے نا وہ اپنا دوست بھی اسے بنائے جو بندہ مومن ہو کلمہ پڑھنے والا ہو حلال کھانے والا ہو آرام کی طرف جانے والا نہ ہو بہرحال اللہ تبارک بتا رہا ہمیں فرمائے یہ دیکھیے جی دی آپ مبارکر اب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر آسانی پیدا فرما دیے یا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے لباس اللہ میں وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو جیسے لباس ہوتا ہے نا لباس لباس کے اندر جسم ڈھپا رہتا ہے اسی طرح کر کے کسی بندے کی اپنی زوجہ ہو بیوی بی ہو تو وہ جو معاملات اپنی بیوی بی کے ساتھ کرے گا اگر بی, بی نہ ہو تو وہی معاملات کہیں اور کرے گا تو پھر بتائیں لباس رہے گا اس کا لباس نہیں رہے گا تو بیوی بی ہے اس کے پاس تو معاملات اس کے ڈھکے چھپے رہیں گے نہیں سمجھ آیا آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی زوجائیں کے زوجاؤں کے پاس جاتے ہیں صبح کو جناب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل کسی کو اس کے دل میں ذرا برابر جناب کوئی پشمانی نہیں ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہی رب تبارک و تعالیٰ رشاءبہ لباس اللہ کم وہاں تم لباس اللہ ہون. میں وہ تمہارے لیے جسم ڈھانپنے کا سبب ہے تم ان کے لیے جسم ڈھانپنے کا سبب ہو عالم اللہ اللہ کم کم تم تختان اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو فتاب علیکم علیہ عنکم و اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول بھی فرما لی ہے اور تمہیں معافی فرما دیا اللہ ہے فَلَا نَبَاشُرُوْهُنَّ بس رہی بات اب میں اب تم جاؤ اپنی بیویوں کے پاس وَبْتَغُوْمَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھا ہے وہ تم اپنی بیویوں سے حاصل کرو کیا اولاد کیا حاصل کرنا ہے اولاد حاصل کرنی ہے تو میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ اپنی بیویوں سے حاصل کرو اور شربو اور تم کھاتے پیتے رہویت السو من, من الفجر میں کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا جو ہے وہ کالے دھاگے سے فجر ہونے پر ظاہر ہو جائے دونوں ممت ہو جائے تمیز ہو جائے ان میں کالا دھاگا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے سفید علیحدہ ہو جائے مطلب کیا ہے وہ رات چلی جائے دن آنا شروع ہو جائے طلوع فجر ہو جائے طلوع فجر ہو جائے طلوع فجر ربت بار پھر روزہ پورا کرو تم رات تک یعنی طلوع فجر سے لے کر رات آنے تک روزہ پورا کرنا ہے رات کے اندر نہیں رات آنے تک اے سر جو غروب ہو گیا بالکل تسلی ہو گئی غروب ہو گیا تو روزہ کھول لیں گے رفتبار کو بتا رہا ہے ارشا فرمایا ہاں میں یہ اجازت مطلق کر نہیں ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی یہ اجازت بھی مقیت ہے کب تک لگے گی ہمارا رفتبار کو بتا رہا ہے اولا تو شروع آکون فلم ساجد میں جب تم اعتقاف میں بیٹھے ہو تو اس وقت تمہیں اجازت نہیں ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی ہاں کوئی بندہ اتکاف میں بیٹھا ہے وہاں پردے کی صورت ایسی ہے تو اس کی بیوی بی جا سکتی ہے اس کے پاس مسجد میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے باتیں کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ دوسرا معاملہ نہیں کر سکتے اس کی اجازت نہیں ہے حضرت مبارک مولانا نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ما یہ رب کی حدیں ہیں فلا تقربوها خبردار ان کے قریب نہ جانا حد سرحد میں ان کے قریب نہ جانا تم جسے باؤنڈری کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ و میں فلا تم ان کے قریب نہ جانا قدال کے آیات لنصیل اللّہ خون ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے یتقون تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں تاکہ لوگ متقی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق